یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ پوری دنیا میں فلاں بستی میں ایک ہی ڈاکٹر ہے اسی سے علاج کرو نہیں ہر گلی میں ڈاکٹر ہے اسے علاج کرو ایک کا علاج دوسرے کا علاج تیسرے کا علاج ایسا ہو سکتا ہے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے ہر ملک میں عدالتیں قائم ہے ہر صبح میں عدالتیں قائم ہے اب یہ کوئی شخص ہے بس پوری دنیا میں فلاں جگہ کہ ایک عدالت ہے مفتی صاحب ہے وہ فتوا دے گا یہ بات غلط ہے یہ دنیا کی اصول کے بھی خلاف ہے فرمایا تمشی فضا رہا مت چلنا زمین میں اتراتے ہوئے تکبر کے ساتھ ان نقل تخرقہ یقیناً نہیں پاڑ سکے گا تو زمین کو ولن ولند غلط نہیں پہنچ سکے گا تو پہاڑوں کی بلندی کو لمبائی انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں اپنے وجود کو باری برقم ثابت کرنا زور زور سے زمین پر قدم مارنا کبرانا چال سے چلنا فرمایا تم کتنا زور لگاتے ہو تم جتنا بھی زور زور سے اپنے ایڈیوں کے ساتھ زمین مارو تو میرے زمین کو تم پاڑ نہیں سکتے ہو بہت بڑی مضبوط ہے یہ اور کندھے ہلاتے ہوئے اگر تم اسمان کی طرف کندھے ہلاؤ تو کے چال چلو تو میرے پاڑوں کی بلندی کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو بڑے بلند پار ہے لہذا تم خواہ مخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو تباہ ہو جاؤ گے تب کا چال چلنا یہ اللہ نے منع فرمایا فرمایا رزالے کا کہاں ہے سیب ہو مکروہ سب کے سب یہ تیرے رب کے نزدیک مکرو کام ہے اب یہ جتنے کام ہم نے پڑھ لیے یہ کون سے مکرو ہے یہ حرام ہے باجو علماء نے اس آیا کے تحت لکھا ہے کہ مکروح کا جو یہ قاعدہ ہے نا یہ صرف حرمت کے لیے شریعت میں آیا ہے مکرو یہ تحریمی اور تنظیمی کا تقسیم صحیح نہیں ہے کہہ رہے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مکرو قرار دیا حالانکہ اس میں قتل ہے اس میں زنا ہے اس میں بے فائدہ باتوں کے پیچھے چلنا ہے اس میں بے حیائی ہے اور اس میں یتیم کا مال کانا ہے اس میں تکبر ہے اس میں شرک ہے اس میں ماں باپ کی نافرمانی ہیں یہ سارے کٹے ہو گئے اور ان سب کو کہا کہ یہ مکرو کام ہے تو یہ حرام ہے مما نو ہاں یہ انہی باتوں میں سے ہیں جو وحی کی ہے ہم نے الیکاپ کے طرف یہ انہی باتوں میں سے ہیں او ہاں علیک اب بک آپ کے رب نے من الحکمت حکمت میں سے مانا یہ باتیں آپ کو اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے سے بتائی ہے جو اصل حکمت کی کتاب قرآن ہے وَلَا بناو اللہ کے ساتھ آخر کسی اور معبود کو فت القافی ڈال دیا جاؤ گے تم جہنم میں ملوم محمد ملامت زدہ تکارے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اس حال میں جانب میں جاؤ گے کہ دنیا والے سارے فرشتے سارے انسانیت سارے تجھ پر لانت کریں گے یہ تیرے مذمت اور اللہ کے ہاتھ تم تتکارے ہوئے ہوں گے مردود ہوں گے شیطان رنجیم کے ساتھ ہو جاؤ گے من کیا چن لیا تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ تم کو بیٹے دے کر بیٹوں کے باپ بنا دیے و تخم مینل ملا بنا لیا اس نے اپنے نئی فرشتوں کو بیٹیاں اس نے اپنے نئی بیٹیاں بنا لیا تم کو بیٹے دے دیے نقم لذیم <يَقِنَن> تم کہتے ہو بہت بڑی بات خطرناک بات مشرقین مکہ کا عقیدہ یہ جو ملک ہیں فرشتے ناجب اللہ کے بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے تمہارا یہ سوچ فکر ہے جیسے کہ پہلے عنوان میں ہم پڑ چکے ہیں جب ان کو خود بیٹی کی خبر دی جائے تو ان کے چہرے بدل جاتے ہیں منصوبے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ بیٹھے دے اور اپنے لیے بیٹیوں کا تعین کرے ظالم تم اللہ کے طرف فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر منسوب کرتے ہو کیا اس وقت تم تھے جب اللہ نے ملک فرشتوں کو بنایا کہ یہ لڑکیاں ہیں کہ ان کے اوپر تم پہلے لڑکیوں کا الزام لگاتے ہیں یہ لڑکیاں ہیں پھر بیٹیاں قرار دے کر اللہ کے لیے ان کو بیٹیاں قرار دیتے ہو یہ کتنا بڑا ظلم ہے وَلَقَدْ فِي الْقُرْآنِ پیر پیر کر بیان کیا ہم نے اس قرآن میں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں جا کرتا یہ قرآن ان کو مگر نفرت میں قرآن کریم یہ دروس اور واضح صحت اور اللہ کے اس قانون کے ذریعے سے بجائے اس کے کہ اللہ کی قربت میں آ جائے اللہ سے ڈر جائے اور نفرت میں بڑھ جاتے ہیں مشرقین ہر دور میں ایسا ہوتے ہیں جہاں کتاب و سنت کا درس ہوتا ہے وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں ہوتے ان لوگوں نے ہمارے کان کا لیے بہت تنگ کرتے ہیں ہر وقت لگے رہتے ہیں کیوں دین کے باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی ہے نفرت ہے ان میں اللہ فرما دیجیے اگر ہوتا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود کما یا جس طرح یہ کہتے ہیں کہ عرش سبیلا تو ضرور ضرور وہ تلاش کرتے عرش کے طرف کوئی ذریعہ کوئی راستہ مانا یہ کہ اگر زمین پر کوئی اور معبود موجود ہوتا جس طرح ان مشرکین کا عقیدہ ہے تو وہ عرش کے طرف جاتا کیونکہ اپنے حقوق کے لیے ان دونوں کے آپس میں جنگیں ہوتی ہیں نا دنیا میں ایک ملک والے دوسرے ملک والوں کے ساتھ راہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے صوبوں پر علاقوں پر قبضہ کرتے ہیں تو تمہیں بھی یہ جنگیں نظر آتی لیکن ایسا نہیں ہے صبح پاک ہے وہ تال اور بلند ہے اما اسے جو یہ لوگ کہتے ہیں کبیر بہت زیادہ برتر بہت زیادہ وہ بہت ہی پاک ہے اس قسم کے نقائص سے جو ان لوگوں نے اپنے خیال میں بنایا ہے اور دوسرا مانا یہاں کہ اگر تمہارے خیال میں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سیوا وہ تمہاری نظروں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ معبود ہیں اور اس اللہ کے مقرر کردہ معبود ہے تو وہ تو اللہ کے طرف جانے کے لیے پھر کوشش کرتے نا کیونکہ اللہ کے کی قربت ان کو حاصل ہے اسمانوں میں چڑھ جاتے ہیں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن ایسا کوئی راستہ نہیں ہے یہ حقیقت کے خلاف تو سب حل تو پاک اس کی بیان کرتے ہیں صلی اللہ تعالی کے ساتھ اسمان اور زمین زمینیں بے سات جس کا ذکر صورت طلاق میں اللہ نے کیا ہے منظر اور یہاں پر بھی نہیں ہے کوئی چیز اللہ نحو نحی مگر تسبیح بیان کرتی ہے کے کے تم نہیں سمجھتے ان کے تصبیحات کو یقیناً وہ اللہ رب المینا تسبیحہم ان کے تسبیحات کو تم نہیں جانتے ہو اسمرات اس دانے والا تسبیح نہیں کہ ہاتھ میں دانے لے کر کے اس کو تسبیح کا ہے کہ تم پتھر کی تسبیح نہیں جانتے لکڑی کی نہیں جانتے سمندر تسبیح لے کے کھڑا ہے یا جو ہے اسمان نے کوئی تسبیح کا لڑ ہاتھ میں لیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے تسبیح اللہ تعالی کے حمد کے الفاظ ہے اللہ کی تقدیس کے الفاظ ہے اس کا نام تسبیح ہے تو اللہ کی عبادت کرنا اسے ثابت ہوا ان لوگوں کا قیدہ جو کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر ہر ٹینی رکھو اور ان کے اوپر درخت گاڑ دو لیے کہ اس میں اللہ کی تسبیح ہے وہ تسبیح پڑھتے ہیں تو قبر والے پر عذاب نہیں ہوتے تو اللہ فرماتے ہیں قبر کی مٹی بھی تسبیح پڑھ رہی ہے وہ پتھر پہ پڑھ رہے ہیں وہ گارا جو تم نے ان کو اوپر ڈالا ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں کوئی چیز ایسا نہیں ہے ہر چیز تسبیح پڑھ رہا ہے یہ بات غلط ہے کہ صرف ہرا درخت ہاں وہ جو حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام کا معجزہ کہ اللہ کے نبی نے ایک ٹین اٹھا کر چھیر کر دو حصوں میں تقسیم کر کے دو قبروں پر رکھا اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہوتا ہے کبیر کسی بڑے گناہ سے نہیں اما احدہ لائس ترمنل بول وہ امل آخر فیمش بن ایک چگل خوردہ دوسرا چھوٹے پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا اور پھر فرمایا کہ وسا شاید کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جب تک یہ ٹینی خشک نہ ہو جائے آرام دے دے یہ نبی کا معجزہ تھا کسی اور صحابی نے ایسا نہیں کیا جیسا ابھی لوگ جاتے ہیں کسی قبر کے پاس گزرتے ہیں ہارا ٹینی توڑ کر کے اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں بھئی کیا بات ہے کہتے ہیں یہ صحیح سنت ہے یہ سنت ہے یہ سنت نہیں ہے یہ بدت ہے یہ تو نبی کا معجزہ تھا ایک طرف تم کہتے یہ ولی ہے دوسرے طرف کہتے اس کو عذاب ہو رہا ہے قبروں پر رکھتے عجیب رکھی ہے ایک طرف پر عذاب ہو رہا ہے یہ بدعات ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ماسیوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلے ہیں ہر چیز اس کی تصبیح میں مصروف ہے وحدہ کرا تل قرآن جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو جالنا بہ نبینہ بنایا ہم نے آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان لا جو ایمان نہیں لاتے ہیں بالآخرت آخرت کے ساتھ حجابا پردہ لٹکایا ہوا ہم نے چھپا ہوا مستور پردہ ڈالا ہے وہ پردہ جو انسانوں کو نظر نہیں آتے جس کو ختم اللہ نے فرمایا ختم اللہ اللہ کُلوب اور کہیں فرمایا ران ہے کلا بل ران الا پلو بحمان سب اور کہیں اکنان عقین نہ کہا جیسے کسی سیاحت میں آ گئے تو فرمایا کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے آپ کے اور ان کے درمیان میں ایک ایسا پردہ ڈال دیا ہے جو نظر نہیں آتے وہ جال نالا کلو بنایا ہم نے ان کے دلوں پر پردے یہ کہ وہ سمجھے اس قرآن کو سمجھنے سے ہم نے ان کو قاصر کر دیا وفی آذا نہیں وقرا اور ان کے کانوں میں بندشم وزنی ہو گئے ان کے ڈانٹ پڑ گئے اس میں سننے میں سنائی نہیں دیتے قرآن کریم ان کے دلوں کو اترتا نہیں ہے وہ ادا تھا کرتا ربل قرآن جب آپ ذکر کرتے ہیں قرآن کریم میں اپنے رب کو اکیلے ولا ادبار ہمنفور وہ پلٹ جاتے ہیں اپنے پیٹوں کے بل نفرت کرتے ہوئے آپ دنیا میں دیکھو نا کہ جہاں مشرقین کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان ہو جائے ان کے چہروں پر ان کے اثار نظر آ جاتے ہیں غصے میں آتے ہیں احمز ہے اس میں جسے صورت شفافات میں فرمایا کہ ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں چہرے بگڑ جاتے ہیں فرمایا اکیلے اللہ کے وحدانیت بیان کرنے سے مشرقین کو بڑا دکھ ہوتا ہے یہ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے توحید کی منکر ہیں اور شرک نے ان کی دلوں میں جگہ بنا لیا ہے نہ ہم خوب جانتے ہیں بیما استما جو وہ سنتے ہیں قرآن کو بھی اس قرآن کو اس جستمعن علیہ کا جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کے طرف و عید اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں خفیہ مشورے کرتے ہیں ظالم جب کہتے ہیں ظالم ان تب تب رج السکورا نہیں تم پیروی کرتے ہو مگر ایک شخص کی پیروی کرتے ہو جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے ایسے شخص کے پیچھے تم جا رہے ہو جس کے اوپر جادو ہوا ہے اب یہ کتنے بدقسمتی کی بات ہے اور کیسا ان کا سوچ اور فکر ہے اللہ سبحانہ خان و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ آپ کے قرآن کو سنتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کیوں سنتے ہیں یہ تو اعتراض کے لیے سنتے ہیں یہ تو کسی بات کو پکڑنے کے لیے سنتے ہیں جس طرح ہوتا ہے نا مخالف مخالف کا درد سنتا ہے تو وہ اس لیے نہیں سنتا ہے کہ اس میں ہدایت کی بات آ جائے گی تمہیں مان جاؤں گا وہ اس لیے سنتے ہیں کہ اس میں اعتراضات کے نکات کیا ہے ان نکاتوں کے لیے سنتے ہیں اللہ فرماد مجھے معلوم ہے جب آپس میں مشورے کرتے ہیں اور آپ کے اوپر مشکور کا فتوا لگاتے ہیں یہ مشکور ہے یہ جادو کیا گیا ہے کیونکہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے لیکن یہ فتوا اور یہ الزامات مکے والوں نے مکے میں لگائے تھے یہ مشکور ہے ان پر جادو کیا گیا ہے مدینے میں آ کر پھر کسی نے نہیں کہا اور مدینے میں نبی علیہ السلام پر جادو ہوا ہے جیسے کہ حدیث ثابت ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے الحت کی کہ یہ اصل میں توحید کی دشمن ہے اور پہلے جو آیات ہم نے ذکر کیا وہ صورت زمر کی آیات کہ اکیلے اللہ کے توحید بیان ہو جائے تو اس پر یہ لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں اور غیر کا تذکرہ ہو تو اس پر خوش ہوتے ہیں دوسرے کو بچارتے دیتے ہیں زیادہ فرمائے دیکھ لو دیکھ لو کس طرح بیان کرتے فصل جو فلاش پس وہ گمراہ ہو گئے نئی طاقت رکھتے وہ سیدھ رستے کا گمراہ ہو گئے سدھ رستے کی طاقت ان کے پاس نہیں پلٹ کر نہیں آ سکتے کیونکہ پیغمبر کی دشمنی وہ اللہ کے طرف سے اس کا سزا یہ ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے محروم کر دیتے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ قالو انہوں نے کہا آئدا کن ناظام ہو <وَرُفَاتًا> کیا جب ہم مر جائے اور ہڈی ہمارے ہو جائے چور چور ذرات بن جائے جدیدہ کیا اٹھائے جائیں گے ہم نئے خلقت کے ساتھ سرے سے دوبارہ ہم کو پھر اللہ زندہ کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے آف فرما او ہو جا تم پتر یا لوہا تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ اور مرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی بن جاؤ گل سڑ جاؤ ختم ہو جاؤ اوخلکم بروف یا کوئی بہت بڑا مخلوق تمہارے سنوں میں جو بھی ہو سنوں میں تمہارا اس سے بڑھ کر مانا پولاد اسٹیل ایسے چیز سے تمہاری باڈی بن جائے اور تم مرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی بن جاؤ تو پھر بھی اللہ تمہیں اٹھائے گا زندہ کرے گا اس پر یہ قادر ہے تو جب یہ بات آپ کرو گے فصول ہو نہ کہیں گے ہم قریب کے کون ایسا کرے گا کہ ہم کو اٹھائے گا اٹھائے گا یہ فوراً اتراض کریں گے آپ جواب دو. بار پیدا کیا اللہ نے تو دوبارہ پیدا کرنا ان کے لیے کیا مشکل ہے جب یہ بات آپ ان کو کہیں گے تو ان کا حرکت پھر دیکھنا طرف سر ان غذا کہتے ہیں نا یعنی سر کو اوپر کرنا پھر نیچے کرنا تو آپ کے طرف سر ہلاگے کہ وہ کب ہوگا پھر آپ ان کو جواب دو کیونکہ جو مخالف ہوتا ہے نا جب ان سے بات نہیں بنتی ہے تو یہ حرکات پر آتا ہے ہاتھوں کے اشارے اور آنکھوں کے اشارے سر کے اشارے فرمائیے سر ہلائیں گے آپ کے طرف اور کہیں گے بھیا کو دوں نہ متا ہو کب ہوگی یہ بات کل آپ فرما دیجیے آسا یقو نہ قریب شاید کہ ہو قریب آسا جب اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو تقید کے معنی میں ہوتا ہے یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انقریب اٹھانے والا ہے تم خود ہی کہو گے کہ یومن او باز یومن ہم نے دنیا میں ایک دن قبر میں ایک دن یا دن کا کوئی حصہ گزارا ہے کم لبیز تم فی الحال حادث اللہ نے یہ سوال ان سے کیا ہے سورت مومنون کے آخری حصے میں پڑھیں گے انشاءاللہ یہ جواب دیتے ہیں یومن ابوز یوم ایک یا دن کا کچھ حصہ ایک دن پورا بھی نہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قریب ہونے والا ہے یوم تم فتح تجیبے جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم فتح تجیب تعمیل کرو گے اس اللہ تعالی کے کلام کا اللہ کے بلائے کا فتح تجیبہ تم قبول کرو گے اللہ کے بلائے کو بےحم دے اس اللہ کے حمد کے ساتھ تاریخوں کے ساتھ ابھی تو نہیں مانتے ہو نا جب وہ سور میں اسرافیل کے ذریعے سے آواز دے گا تو وہ ادل قبور بو شرت قبریں پٹ جائے گی اور تم نکل آؤ گے اور اس انداز میں آؤ کہ غیر مختوم ہوں گے اور ننگے حالات میں ہوں گے اور انہا جراد منتشر وہ طرح قبروں سے جب نکلو گے ٹو کے طرح ادھر ادھر دوڑ لگاؤ گے اور مفت عئی نہ مفت کو جکائے ہوئے اٹھائے ہوئے اور تابے ہو کر اللہ کے طرف آوگے ابھی تو تم انکار کرتے ہو تزن کلیلہ تم کو مان کرو گے کہ تم نہیں رہے مگر تھوڑا سا وقت معمولی تم نے وقت گزارا ہے یہ مان جاؤ گے ابھی تو انکار ہے پھر مانو گے لیکن اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ نے متصفین میں فرمایا نا ہاں جی یہ ہے وہ بتاؤ سچ ہے یا جھٹ کہ بادی کہو میرے بندو سے میرے بندوں سے کہو یقول کہ وہ بات کرے تو اچھی بات کرے نہ جھگڑا ڈلوانے والا ہے ان کے درمیان کے لیے تو ہم انسانوں کو تربیت ہے کہ جب بھی گفتگو کرو تو اپنے باتوں پر غور کرو کہ کہیں تمہارے زبان سے کوئی ایسے بات نہ نکلے جو آپ کی کسی بائی کے لیے دکھ اور درد کا اور مصیبت کا سبب بن جائے اور وہ تیرے بات ایسے بات نہ ہو جس سے فساد بننے کا خطرہ ہو اچھے طریقے سے جس طرح ہم کہتے ہیں نا پہلے تو لو اور پھر بولو اچھے طریقے سے غور فکر کے بعد اس بات کو مجلس میں بیان کرو یا کسی کے سامنے بیان کرو ایک تو یہ عمومی بات ہے اس لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ کسی ایک مسلمان کے منہ سے بات ذرا تھوڑے بہت اس میں جی آ جائے نقصان آ جائے اور باقی اپنے مرچ مثالے لگا کر پھر اس کو آگے وہ پھیلائے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائے ایک بات دوسری بات یہاں دائیوں کے لیے ہے دائی کہ دائی جب بھی دعوت دے تو اپنے دعوت کے تمام پہلو پر غور کرے ایسے جملے وہ استعمال نہ کرے کہ لوگوں کے گمرائی کے لیے وہ سبب بن جائے کیونکہ شیطان درمیان میں ہے پھٹ سے وہ کہے گا دیکھو جی آپ لوگوں نے سنا اس نے تمہارے مولوی کو کیا بولا اس نے امام صاحب کو کیا بولا کوئی صرف جملے استعمال کیے اس کے الفاظ کیسے تھے دیکھو اس نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں یہ بات کہی اس سے وہ جھگڑا پیدا کر لے گا لہٰذا تم اپنے دعوت کے اسلوب کو صحیح رکھو قرآن بیان کرو حدیث بیان کرو سادہ اور سیدھے لہجے میں اور اللہ کا واحد و نصحت ہو خوف و. اور لوگوں کو ایک فکر دلانا لوگوں کو تحقیق کی طرف دعوت دینا ایسے انداز نہ ہو رب رب تمہارا عالم و خوب جانتا ہے کر دے گا مار سل وکیلا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی ذمہ دار ان میں نبی علیہ السلام کو بھی خطاب اور سارے لوگوں کو تمہارا رب تمہیں جانتا ہے تم میں سے جن پر رحم کر کے توحید اور سنت پر لاتا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو گمراہی پر رکھ کر ان کو گمراہ کر کے جانم میں لے جاتا ہے ان کو بھی جانتا ہے اور کسی بھی دائی کو اللہ تعالیٰ نے ہم نے بعض نبیوں کو لاباز ان بازوں پر وہ آتے نے داود ضبور آندی تام علیہ السلام کو زبور یہاں اللہ سبحانہ بہار ہوا نے کئی باتوں کا ذکر کیا پچھلے عنوان میں مال دولت اللہ لوگوں کو زیادہ دیتا ہے اور مرتبوں کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو مرتبے دیتے ہیں کسی کا مرتبہ کم کسی کا بڑا داؤود علیہ السلام کا درمیان میں ضمن ذکر کیا علیہ السلام بادشاہ تھا لیکن یہ ذہن میں رکھو اس کا مرتبہ بادشاہت کی وجہ سے اعلیٰ نہیں بلکہ نبوت کی وجہ سے اعلیٰ اللہ نے اس کو نبوت سے نوازا تھا اس نبی ہونے کی وجہ سے اس کو اللہ نے اعزاز دیا ہے فضرت دی ہے اور اللہ نے اس کو کتاب دی ہے زبور کے بارے میں جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حلال اور حرام کے مسائل پر مجموعہ نہیں تھا بلکہ اس میں صرف فضائل کے باتیں تھے فضائل فضائل کے اوپر ان کا عرمان تھا اس کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو تورات کا خصوصی طور پر حکم دیا ہے کیونکہ اس میں حلت اور حرمت کے مسائل تھے خلید الینا کہ بلاؤ جو تم گمان کرتے ہو من اس اللہ کے ماں سے وام ان لوگوں سے کہو جو اللہ کے ماں سے اوروں کو پکارتے ہیں جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے ان کو بلاؤ فلاح عمل کو اختیار رکھتے ہیں تم سے تکلیف ہٹانے کا اور نہ اس میں کوئی کمی لانے کا بدلنے کا का ان سے یہ بات بتاؤ کہ اگر تم اللہ کے ماں سے جن کو پکارتے ہو ان میں کوئی طاقت ہے قوت ہے ان کو دعوت ہو بلا وہ تم سے تکلیف کو مکمل ہٹانا تو دور کے بعد ہے وہ تحویل بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی لائے تکلیف کو سو فیصد سے پچاس فیصد میں کر دے ایسا بھی نہیں کر سکتے تو جب وہ تکلیف کو کم نہیں کر سکتے تو ہٹانا تو دور کے بعد اولائے جینا یہ وہ لوگ ہیں یدگ نہ الوسیلہ جو پکارتے ہیں کس کو اللہ کو اب تبونا تلاش کرتے ربیم اپنے رب کے طرف وسیلے کو اقربو قریب ہوگا اللہ کے امید رکھتے ہوں کی رحمت کی ہوں کی عذاب سے ان عذاب رب کا کانا یہ آن ہے عذاب تیرے رب کا ڈرنے کی چیز یا امام بخاری نے بھی لکھا ہے اکثر مفسرین نے لکھا ہے اس آیات کا نزول جو ہوا ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ کچھ جنات جس کے عرب لوگ عبادت کرتے تھے بڑے بڑے جنات کی عبادت کرنا وہ نبی علیہ السلام کے نبوت کے بعد مسلمان ہو گئے اس کے باوجود بھی وہ لوگ ان جنوں کے نام پر صدقات دینا ان کو پکارنا یہ ان کا سلسلہ تھا اللہ رب العالمین نے فرما کہ دیکھو جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ کی طرف اسی نت تلاش کرتے ہیں وہ تو خود اللہ کی قربت سے آتے ہیں وہ تو خود یہ چاہتے ہیں کہ ائی اقربو و رحمت و خافون وہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اللہ کے رحمت کے امید کی تلاشی ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے تو جو خود اللہ کی قربت سے آنے والے ہو جو خود اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہو ان کو وسیلہ بنا کر یہ کیسے پیش کرتے ہیں وہ تو خود اپنے لیے وسیلہ تلاش کر دیں تو اللہ نے ان لوگوں کے عقیدے پر رد کیا اور یہاں تمام مشرقین پر رد ہے کہ جو اولیاء کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ فرماتا ہے اولیاء وسیلہ نہیں ہیں اولیاء تو خود اللہ کے لیے وسیلت ڈھونڈتے ہیں تو جو خود اللہ کے لیے وسیلہ ڈھونڈے ان کو بطور وسیلہ پیش کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے یہ جہالت ہے میں خود تلاشی ہے اس بات کے اور یہ ہم صورت معدہ میں پڑ چکے ہیں وقت علوسی اور وہاں اس کے مختصر وضاحت ہم نے کی ہے کہ وسیلہ شرعی اور غیر شرعی و امن قریع ہے کوئی بستی اللہ کو مگر ہیں ہم ان کو ہلاک کرنے والے ہم ان کو ہلاک کریں گے قبل یوم القیامت قیامت سے پہلے زباں عذاب دیں گے ان کو عذاب شدیدہ آن سخت عذاب کاندار کا فل کتاب مزدورہ ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا کوئی بستی ایسا نہیں ہے جہاں مشرقین کفار ہو اور اللہ ان کو چھوڑے اللہ ان سب بستیوں کو عذاب دے گا یہ اللہ کا قانون ہے قیامت سے پہلے پہلے جن جن بستیوں میں اللہ کے بغاوت ہوگی ان بستیوں میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا اللہ ان کو ہلاک کرے گا ان کے پھر عذاب کے مختلف صورتیں شکلیں چھوٹے سطح پر عذاب بڑے سطح پر عذاب انفرادی عذاب اجتماعی عذاب ہاں ساری امت پر اکٹھا عذاب نہیں آئے گا وہ ماہانہ انیات نہیں منع کیا ہم منع نہیں کیا ہم نے مانا ہم نہیں روکے کہ ہم بیجے اپنے کو اولون مگر یہ کہ جھٹلایا ان کو پہلے لوگوں نے جتنے ہم نے معجزات اپنے نبیوں کو دیے ان معجزات پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے استضاع کیا مزاق کیا وہ آتے نہ سمودن نہ قطعیت ہم نے سمودیوں کو نہ اونٹنی مبصرت واضح نشان فض الم و کیا انہوں نے اس کے ساتھ وہ مانو سلو بالآلّہ تخلیفہ نہیں بیچتے ہم علامات نشانیوں کو مگر ڈرانے کے لیے ہم تو موجزوں کو اس لیے بیچتے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں اللہ پر ایمان لے آئیں اپنے عقیدے کے اصلاح کریں اس میں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے مطالبات کیے نا کہ ہمیں علامات دکھاؤ نشانیاں دکھاؤ اگر تم یہ پار سونے کا بنا دو فلاں علاقے کے ریت وہ سونے کے بن جائے تو ہم مان جائیں گے اللہ فرماتے کہ ہم نے نشانیوں کو روکا اسی وجہ سے کہ پہلے لوگوں نے اس پر ایمان نہیں لایا اور جب ایمان نہیں لایا تو پھر وہ ہلاک ہو گئے ہلاک تو اس امت کو ہم نے ہلاک نہیں کرنا ہے اکٹھا اس لیے ہم نے ان کے لیے اس قسم کے موجودوں کو روک دیا ہے فرمائے موجود تو ہم ڈرانے کے لیے بیچتے وہ مانو سلوبل آیا تھ اللہ تفریف نہیں بیچتے ہم نشانیوں کو مگر ڈرانے کے لیے جب ہم نے کہا لگا ان رب بکا یقینا تو گھیرا ہوا ہے لوگوں کو وہاں جاننا نہیں بنایا ہم نے اس دیکھنے کو آرہی نہ کہا جو ہم نے آپ کو دکھایا اللہ مگر لوگوں کے لیے آزمائش وہ شجر قرآن اور وہ درخت جو لانت کیا گیا ہے قرآن میں ہم ہیں ان کو یانن کبیرہ نہیں جادہ کرتے ان کو ہمارا ڈرانا مگر سر سرکشی میں بہت بڑی سرکشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاراج کے رات جب یہ تفصیل بیان کیا کہ میں جانم میں گیا میں جنت میں گیا اور درخت بتایا کہ امش جزوم تو عام الحسیم صورت شافات میں اس کا ذکر ہے اور دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ اللہ تعالی جہنگیوں کو زخم کھلائے گا کگل حمیم گرم کولتا ہوا پانی کی طرح پیٹ میں ابلے گا تو لوگوں نے مزاق اڑانا شروع کیا اچھا یہ کیسے عجیب بات ہے کہ جانم میں آگ جل رہی ہے اور آگ کے جگہ میں پودے نکل رہے ہیں درخت آگ کے اندر درخت کا کیا ہے کام اس کا انہوں نے مذاق اڑایا اللہ رب العالمین نے فرما یہ ایک حقیقت ہے تم اس کو دیکھو گے نہیں صرف کھاؤ گے طلب کرو گے کہ ہم کو کھلاؤ تو عام الم وہ تو مجرموں کا کہنا ہے گے فشاربون شرب الحیم میں فرمایا کہ اس کو تو پیٹ بھر کر کے گے ابھی تو تم انکار کرتے ہو کہ یہ کیسا ہے فرمایا کہ اچھا جی یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھو کہ یہاں رویت سے خواب نہیں ہے جن لوگوں نے کہا یہاں رؤیت سے مراد خواب ہے یہاں رؤیت سے مراد دیکھنا ہے اپنے انکوں سے اس لیے کہ اگر اس کو نبی السلاۃ والسلام یہ بتاتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو پھر قرآن کریم کی شاید میں یہ الفاظ اللہ فتن للناس لوگوں کے لیے فتنہ فتنہ کیسا ہوگا جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے خواب میں یہ دیکھا خواب میں تو حالت میں کوئی بہت کچھ دے سکتے ہیں میں نے آگ دیکھا اور آگ کے اندر درخت ہے ٹھیک ہے خواب ہے خواب میں تو آ جاتا لیکن یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے انکوں سے دیکھا ہے میں نے جانم کے اندر اپنے انکوں سے دیکھا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ نہ ماننے والے بات یہ تو ایک آپ رویت دکھا رہے نا کہ میں نے اپنے انکوں سے دیکھا ہے اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو پھر تو بات بن جاتی لیکن جب آپ روحیت بصری کہتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ جہاں آگ جلے وہاں پر درخت بھی ہو یہ دونوں بات نہیں ہو سکتے حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کی مثالیں دی ہیں سمجھایا ہے کہ جانم کو دیکھو جانم کو بڑکانے والے ملک ہیں فرشتے ہیں اور اس کے اندر ڈیوٹیاں ان کی لگی ہوئی ہیں لیکن ان کو آگ نے نہیں جلانا ہے اور اگر یہ چاہتے ہیں تو چلو دنیا میں اس کو مثال دے دے ابراہیم علیہ آگ میں گیا ہم نے کہا کھلنا یا نارکونے بردن کس پر بردن الا ابراہیم یہ نہیں کہ پوری دنیا میں بردن دنیا میں تو جل رہا تھا وہ ہم نے کہا ابراہیم کو نہیں جلانا بس ختم آگ جل رہا ہے ابراہیم بچ میں نہیں جل رہے یا اسی آگ کو ہم نے بجا دیا کنڈا کر دیا کہ ابراہیم کو نہیں جلائے گا یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں گمراہ لوگ اللہ کے فیصلوں کو اپنے ذہن پر تولتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے تو یہاں پر یہ خواب نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے نبی اسلام نے اپنے انکھوں سے جہنم میں دیکھا اور اس کو بیان کیا اس لیے لوگوں نے بھی اس پر اعتراض کیا اور لوگوں کے لیے یہ فتنہ بن گیا یہ کیسا ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو کئی نشانیاں دی ہے حبرت کے لیے اگر وہ غور کرے گا مثلا انسان دیکھتا ہے اپنے آنکھ کے ذریعے سے اب یہ آنکھ ایک چھوٹا سا آلہ ہے اس چھوٹے سے آلہ کے اندر آسمانوں کو سمیٹ کر یہ لے آتے ہیں بہت بڑے زمین کو ایک نظر ڈال کر کے پورا اس کا نقشہ اور تصویر اتار کر اس کے دل میں اتار دیتے ہیں تو اس چھوٹے سے آم آن کے اندر اتنا بڑا آسمان کا آ جانا یہ ایک انسان کے وجود کے اندر اللہ کے تعارف کی دلیل ہے جس طرح صورت زہاریات میں فرمایا وہ پھر انفوں سے کما تمہارے نفسوں کے اندر بھی اللہ کے وحدانیت کے دلائل ہیں لیکن کیا تم دیکھتے ہو اس پر غور کرتے ہو کبھی یہاں پر فرمایا کہ ہم ان کو ڈراتے ہیں اور ڈرانے کے بجائے یہ فمائے کبیرا یہ زیادہ نہیں ہوتے مگر سرکشی میں بہت بڑے سرکشی میں تو اس درخت کو شجرت الملا اس کا مطلب یہ نہیں کہ درخت پر لعنت ہوا ہے بلکہ حقیقت میں درخت کے کانے والے پر لعنت ہے درخت تو اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہے جس طرح جانم کے آگ ایک عذاب ہے اور جانب نے خود بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے خزاب ہوں جس پر اللہ ناراض ہوگا غصہ کرے گا تو اس پر میں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کروں گا تو اب یہ آگ کوئی مضموم چیز نہیں ہے بجاتے خود وہ تو اللہ نے بنایا ہے ہم سب کے فائدے کے لیے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن جن کے لیے گناہوں کے سبب اس کا سزا پہنچتا ہے تو وہ حقیقت میں ملعون ہے اور مغزوب ہے جب ہم نے نہیں کیا خالا کرو لے جس کو مٹھی سے بنایا ہے خالا کہنے لگا کیا تون دیکھا ہے ہاں کرم تالیا جس کو تو نے عزت دی مجھ پر لن ختنی اگر تو نے مجھے مہلت دی علاقیا قیامت کے دن تک لن تو ضرور تر سے اکیڑ دوں گا اس کے اولاد کو اللہ کلی مگر بہت تھوڑے جڑ سے میں ان کو ہنک کمانا تو ہنک کسی چیز کو جڑ سے نکال دینا بالکل بنیادوں سے ختم کر دینا تو شیطان نے کیا کہا اے اللہ تو نے ان کو عزت دی ہے مجھ پر برتری دے دی ہے تو میں ان کے اولادوں کو جڑ سے اخاڑ کر پھینک دوں گا مانا مشرک کافر بنا دوں گا اور وہ عزت والے نہیں رہیں گے قالا اللہ تعالیٰ پیروی کرے گا تیرے ان میں سے بدلا ہے جزا سزا ہے پوری پوری پوری پوری سزا ہے وہ کامل سزا ہے وسطز آپ بہکال ہے منی تا جس کا تو طاقت رکھتا ہے ان میں سے اپنے آواز کے ساتھ وہ اجلب اور علیہم ان کے اوپر بخیل اپنے سواریوں کو جو آپ کے سوار ہے ورج لکھا اور اپنے پیدل جانے والوں کو شارک و فلم والد شریک کرو ان کو مالو اور جانوں میں مانا ان کو مال اور جان میں برابری کر لو شریک بنا لو اللہ نے دیا ہوا مال ہو اللہ نے دیا ہوا اولاد ہو اس میں تم اپنا حصہ بنانے کی کوشش کرو وَعِدْهُمْ ان سے وعدے کرو کروایا نہیں ہے شیطان کا وعدہ مگر دھوکا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تجھے اجازت ہے جاؤ اپنے آواز کو ٹیسٹ کرو ان پر آواز ابھی دنیا میں آواز ہے نا شیطانی آواز ہے گانے سروت کیسا عام کیا ہر چیز میں لگا لیا انسانوں میں بھی فٹ ہو گیا جیب میں لگا ہوتا ہے اور کسی نے ران میں में میں ڈالا ہے گانے سنتے نہ معلوم کون کون سے طریقے لوگوں نے اختیار کیے में میں گانے में میں گانے بسوں میں گانے में میں گانے ہر جگہ دیکھو تو گانے گانے مسجدوں میں گانے کیونکہ موبائل کے ذریعے سے اب محراب میں گانے کوئی جگہ شیطان کی آواز سے باقی نہیں رہا تو کہا کہ تم اپنے آواز کے ذریعے سے گمراہ کرنا چاہتے ہو کر لو اور اس سے ثابت ہو گیا کہ شیطان کا فوج جو گاڑیوں پر سوار ہوتے ہیں سواریوں میں اور شیطانی کاموں کے لیے گھومتے ہیں یہ اس کے گھوڑا سوار کا بے بخیرے کا یہ وہ گروپ ہیں اور جو پیدل گمتے ہیں وہ گروپ ہیں ناچنے والے گانے والے شیطانی کام حرام کے مجالس قائم کرنے والے یہ موری جو گلیوں میں گھومتے ہیں کاسے لے کر یہ سب شیطان کے چیلے یہ لوگوں کو مشرق بنانے کے درپے ہوتے ہیں فرمائیں ان کو اپنے مال اور ان کے اولاد میں اپنا شراکت کرو مانا خیر اللہ کے نام پر دیں گے تمہارے کہنے پر تو شیطان گویا اپنے حصہ اس میں ملا رہے میں ان کے ساتھ وعدے کرو جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وہ واحد تو کم قیامت کی دن کا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا میں اس کی مخالفت کی فلا تلوم و لوم اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بندو شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ ماں یا دو شیتان غرورا شیتان کے وعدے دھوکے کے وہاں سیوا کچھ نہیں ہے یہ تم کو دھوکے میں ڈالے گا ان کے باتوں میں مت آؤ تھوڑے سے میں, امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب کرو پھر ہمیشہ مستقل کے لیے نعمت ہے اور اللہ تعالی کے مزے اڑاؤ لیکن اس کے کہنے میں نہیں آؤ یہ دباج ہے پھر اللہ نے فرمائے یقیناً میرے بندوں پر تجھے غلبہ حاصل نہیں ہے وکفا بے ربے کا وکیلا کافی کا رب کارساز ان کے کارسازی اللہ کرے گا اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم مان کر اللہ کے حوالے کر دیے شیطان کے نافرمانی کرتے ہوئے اور اللہ کے فرمند برداری کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو گویا اللہ کے حوالے کر دیے تو ان کا رب ان کے لیے کافی ہے جب بھی تم ان کے ان کو بہکاؤ گے تو اللہ ان کا مدد کرے گا اللہ ان کو دل میں الہام کرے گا اچھے باتوں کو ڈالے گا تیرے مقابلے کے لیے اللہ ان کو طاقت دے گا تیرے شیطانی باتوں کو اللہ ٹالنے کے لیے چلاتا ہے. تمہارے لیے بہر سمندر تب تک وہ من پھنس رہی ہے تم تلاش کرو اس کی فضل کو ان نکان وہ ہے تمہارے اوپر مہربان بہت مہربان فرمائے دیکھو اب تم اپنے مہربان کے بات مانو گے یا شیطان کے مانو گے تمہارا رب تو تمہارے لیے سمندر میں بھی کشتیوں کو چلاتا ہے فرمایا مزدور پہنچتا ہے تم کو ذر بہار سمندر میں دمنت ہونا غیب ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ ایا مگر صرف اس اللہ کو جتنے تم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب گم جاتے ہیں اس میں سے کوئی بھی, بھی تم یاد نہیں رہتے ان مشکلات میں جب ہم ججاتے تمہیں خشکی کی طرف آرز تم تم منہ پہن لیتے ہو اراض کر لیتے ہو تو انسان کے نا شکری کی کئی مثالیں قرآن میں موجود ہیں یہاں فرما یہ نہ ہے ہے آدیات میں جانوروں کی ذکر کی اور آخر میں کیا کہا انسان قانون وَإنَّهُ عَلَى <الْشَحِيد> کیا تم بے خوف ہو گیا جانے بل بھر رہے خشکی کی جانے چلو سمندر سے نکل آئے لیکن اگر اللہ تعالی خوش زمین کو چیر پار کر اس کے اندر تمہیں دنسا دے تو کیا یہ اللہ کے لیے بحر ہے کیا دور ہے نہیں تو پھر ڈرتے نہیں ہو اللہ سے کہ اللہ نے قانون کو سمندر میں تو نہیں ڈبویا وہ تو خوشک زمین میں گیا ہے بیداری میں ان کو دنسایا ہے فرمایا او علیکم ہاں بیج دے تمہارے اوپر پتروں کے بارش جیسے لوت علیہ سلاۃ السلام کے قوم پر بھیجا تھا سم ملا تجد الحکم وکیلا پھر نئی پاؤ گے تم اپنے کو ایک آرساس تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا پھر کیا کرو گے ام ام کیا تم بے خوف ہو گئے او یہ کہ تمہیں واپس لٹا دے سمندر میں پیے پھر تم خوشی خوشی کے ساتھ سمندر میں داخل ہو جاؤ تارتن اخراط دوبارہ دوسری بار فضور سرال ایک بس بیچ دے تمہارے اوپر توڑنے والے ہوا کو ایسے ہوا جو توڑ پھوڑ دینے والی ہو پھر کیا کرو گے کو تم تم پچا کوئی, کوئی کر سکتے ہیں اللہ سے کوئی پوچھ سکتے ہیں کیا اللہ تم نے میرے بیٹا کیوں لیا میرے باپ کو کیوں مارا مجھ سے مال کیوں لیا میرے جائیداد اور کارخانے پر تو تمہیں آگ کیوں لگایا کون پوچھ سکتا ہے مجال کیا ہے کون پوچھے گا نہیں پوچھ سکتے پر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہمارے خلاف کبھی آ کوئی پیچھا کرنے والا کہ ہم سے تمہارا انتقام لے لے نہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمیں کسی کا پرواہ نہیں ہوتا ہے جب آزاد دینے پر ہم آتے ہیں خشکی اور محنت کا یہ بات رزق دی ہم نے ان کو پاک چیزوں میں سے ہم, ہم نے ان کو فضیلت دی بہت سارے ممن ان لوگوں میں سے خلقنا جو ہم نے پیدا کیا تفضیل بڑی فضیلت فرمائے آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے فضیلت دی اور کئی چیزوں کا ذکر کیا نمبر ایک خشکی اور تری میں سواریاں نمبر دو پاک صاف ستھرا رزق اور نمبر تین فضیلت فضل ناؤ بہت سارے مخلوق پر ان میں دو باتیں مشہور ہیں ایک تو یہ کہ عمومی قانون ہے عمومی قانون کافروں مشرقوں اور مسلمانوں تو یہ فضیلت سب کو حاصل ہے دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ فضیلت ایمان والوں کو حاصل ہے جب ایمان پر ہوتے ہیں جب ایمان کے درجے سے گر جاتے ہیں تو پھر اس فضیلت سے اللہ تعالی ان کو ہٹا لیتے ہیں کیونکہ خلا کے کلان بلحمد چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سواری وغیرہ یہ تو ان کو میسر ہوتا ہے لیکن رزق طیب ان کو میسر نہیں ہوتا ہے غیر اللہ کے پجاری ہو جاتے ہیں حرام گانے لگ جاتے ہیں شرابی ہو جاتے ہیں تہارت اور پاکی ان سے نکل جاتی ہے فضیلت کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ ان سے چھین لیا جاتا ہے یومن دلو ناسن جس دن ہم پکاریں گے ہر ایک کو بے مان ان کے امام کے ساتھ پڑھیں گے اپنے عملنا میں فولا فتیلا ظلم کیے جائیں گے وہ داغے کے برابر وہ من کانفی ہادی اور جو کوئی بھی ہو اس دنیا میں نہ بنا اندھا ہوگا وخرت میں اندھا و عادیلا اور بہت بٹکا ہوا ہوگا سیدھے راستے سے یہ یعنی امام کے معنی ہیں امل نامہ امل نامہ جن کو دیا جائے تو ان کو کہا جائے گا اپنا امل نامہ پڑھو کہ پیچھے پچھوام نے ہم نے پڑھ لیا کہ خراب کتاب کا کفا بے نفس ملے کا حصیبہ امل نامہ پڑھو اور قرآن کریم کے کئی مقامات پر سی امام موبین اللہ شیرفی امام مبین امام کا لفظ آیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو ہم دعوت دیں گے بلاوا آؤ اپنا عمل نامہ لے لو فرشتے تقسیم کریں گے ایک معنی لوگوں نے دوسرا کیا ہے بعض علمان ہے امام سے مراد ہے پیشوا بڑا بزرگ امام تو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے تحت لکھا ہے اگر یہی معنی ہے کہ اس امام ہے کہ لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا کیا وہ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ حنفی امام با کے ساتھ شافی امام شاقی کے ساتھ جعفری امام جعفر صادق کے ساتھ مالکی امام مالک کے ساتھ حنبلی امام احمد ابن حنبل کے ساتھ اگر ایسا ہے یہ امان مراد لیا جائے تو امام ابن کثیر سلف صالحین کا قول نقل کرتے ہیں وہ قالب الصلف بازل نے یہ کہا ہے کہ حدیث ہے یقیناً یہ اصحاب الحدیث کے لیے وہ لوگ جو اہل حدیث ہیں ان کے لیے بہت بڑا شرف کا مقام ہے امام محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ ان کا امام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ان کے ساتھ بلائے جائیں گے وہ ایک مولوی تقریر کر رہے تھے نا وہ تقریر کے دوران لطیفے سناتے ہیں نا بہت سارے تو لطیفے کبھی کبھی حق کے لیے بھی فائدہ دیتے ہیں کہتے ہیں ایک مولوی لوگوں کے بیچ میں دے رہے ہیں جلسے میں یا مسجد میں لگا ہوا ہے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے لوگوں سنو اچھا جی لوگوں نے کہا چیز سناؤ بیچ میں کوئی خوابی بھی بیٹھا ہوا تھا آہل حق تو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم چند افراد جاتے ہیں کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں بھائی تو کشتی والے نام کو اتارا سمندر کے کنارے پر اے اترو اترو یہ تو امام شافی والوں کی کشتی ہے دوسرے کے پاس گئے اس نے کہا یہ تو امام مالک کی کشتی ہے تیسرے کے پاس چوتھے کے پاس پانچویں کے پاس تو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا مصیبت ہے کہتے ہیں یہ تو جو کسی کا مقلد ہے اسی کی امام کی کشتی ہے اس میں وہ بیٹھے گا تو اس نے یہ خواب سنا لوگوں کو اتنے میں وہ سمجھدار آدمی جو تھا وہ کڑا ہو گیا مولانا صاحب یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے لیکن میرے خواب میں تیرے خواب میں تھوڑا سا فرق ہے باقی ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے کہا تھوڑا سا فرق اس میں یہ ہے کہ جب ایک کشتی والوں نے مجھے کہا کہ اتر جاؤ دوسرے نے تیسرے نے چوتھے نے پانچویں نے تو میں نے پوچھا کہ ایک کشتی والا نے ہم کو لے کے جانے کے لیے تیار نہیں کیا بات ہے کہتے ہیں کہ پیچھے محمدی بیڑا آ رہے اس میں بیٹھو یہ تو ہم ڈوب ہونے کے لیے لے جا رہے ہیں اب لوگ ایسے لطیفے بناتے ہیں اب امام کے ساتھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن رسول کا نمبر کہاں ہوگا امام سے براد یہاں افضل قول یہ ہے کہ عمل نامہ ہے لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں سلف نے کہا ہے کہ اس میں پھر اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو امام نہیں بنایا بس اسی کو امام سمجھتے ہیں اب یہ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کی ایک اہم بات بتائی ہے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں اب کسی سے بات کرو نا قرآن و حدیث کی بات کرو جب لاجواب ہوتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں بھائی ہم کو چھوڑو ہم تو اندھے موقع ہیں ہم کو چھوڑو ہم اپنے اماموں کے اندھے موقع ہیں اللہ فرماتے بس ٹھیک ہے سن لو وہ من کانا بھی ہاں جی سبیرا جو اس دنیا میں اندھا مقلد ہوگا تو پھر آخرت میں بھی اندھا ہو جائے گا اندھے مقلد کیوں بنتے ہو پچھلے آیات کے ساتھ بھی اس کا ربط ہو جائے گا کہ اس میں امام کا ذکر ہے تو چلو جو اماموں کے اندھے تقلید کریں گے تو پھر دنیا میں اندھا ہے تو آخرت میں بھی اندھا ہو جائے گا لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو انداپن کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ ہمیں کہا ہے کہ تحقیق کرو پچھلے آیتوں میں ہم نے پڑھ لیا نا کبائر میں سے یہ مسئلہ ہے کبائر بڑے گناہوں میں سے دولہ تک فمال کبھی یہ علم اس چیز کے پیچھے مت چلو جس کا تمہیں علم نہیں ہے اندا مت بنو اندھا بنو گے تو پھر آخرت میں بھی اندھا اٹھائے جاؤ گے وہ ان کا دو نیا نونا کا قریب ہے کہ فتنے میں ڈالے آپ کو ہاں یہاں پر پچھلے آیات میں آیات نمبر بہتر میں علماء کے اقوال سلف صارحین کے قیامت کے دن مختلف مراحل ہے نا کبھی کوئی نابینا بھی ہوگا اور کبھی بنا بھی ہوگا مختلف مرحلوں میں لوگ گزریں گے تو کبھی لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کا یہ کیفیت بنے گا بنا نظر آئیں گے جسے آگے چل کے ہم پڑھیں گے نا ایک شخص آج تم کو بلا دیا جائے گا بھلے اندا رہو یہ مختلف مراحل پھر نبی علام کے لیے فرمایا کہ آپ کے اوپر ہم وحی اتارتے ہیں تو قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈالیں گے وحی سے بڑکائیں گے کہ وحی آپ چھوڑ دیں لیکن آپ استقامت اختیار کرو وہ انکار اور یقیناً قریب تا لے اب تین کا کہ فتنے میں ڈالتے ہیں یہ لوگ آپ کو آنند جی اس سے جو ہم نے آپ کے طرف وہی کی ہے تاکہ آپ علینا ہم پر اس وحی کے اور اس وقت ضرور بنا لیتے آپ کسی اور کو دوست اس حیات میں بہت بڑی خبر ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے اللہ اے نبی قریب تک یہ لوگ وحی سے آپ کو ہٹا لیتے تو جو بھی وہیں سے اٹھے گا تو کیا کرے گا وہ قرآن کی سیاحت پر غور کرو اور معاشرے میں پھر مولیوں کو دیکھو ان کی کتابیں پڑھو تو یہ آیا بالکل منتقل آپ کو نظر آئے گا فرمائیں پھر کیا کریں گے آپ اگر آپ وہیں سے اٹھیں گے تو کیا کریں گے لے تب تریا لینا تاکہ آپ کچھ اور بنا دے ہمارے اوپر جو قرآن و سنت کے وہی چوڑے گا ضرور اللہ رسول پر جھوٹ بولے گا اس لیے مولوں کی کتابوں میں بنے بنائی روایتیں آپ کو ملے گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آگے اس کا صنعت پڑھو دیکھو تو کہیں نبی کا فرمان نہیں ہوتا اللہ رسول پر جھوٹ ضرور باندھ گا وہ آدمی جو اللہ کے وحی کو چھوڑے گا یہ آیات اس بات کی دلیل ہے اور پھر اس آیات میں یہ دلیل ہے کہ جو لوگ اللہ کے وحی کو چھوڑے گا تو وہ اپنے لیے دوست ثابت نہیں کر سکے گا اللہ کے دوستی ان کی ختم ہو جائے گی اس لیے کہ اللہ کی دشمنی کے لیے بہت بڑا اعلان ہے اللہ فرماتے نہیں رہتی وَلَوْلًا کا اگر ہم نہ رکھتے آپ کو ثابت قدم لقد کتا یقین قریب تھے آپ ترکن جک جاتے ان کے طرف کچھ تھوڑا سا اب دیکھو اس حیات میں اللہ تعالیٰ نے کتنے تاکیدات کیے ہیں کہ نبی کو بھی مستحکم رہنے کے لیے ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے تو ہمارے لیے کتنے ضرورت ہوگی ہم کو تو ہر وقت یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو ثابت قدم رکھو اس میں تاکیدات آپ ہاں دیکھ لو لام تاکید قد تاکید کتا تاکید ترکن و تاکید شہ ان نقرہ تاکید کلیل ان تاکید یہ سب میں, میں طرف کچھ نہ کچھ تو جاتے چلو کچھ ایک بات پہ ان کے مارو تو آپ کے لیے مسئلہ کیا ہوتا وقت ہم چکا لیتے آپ کو دگنا عذاب زندگی میں دگنا عذاب مرنے کے بعد ہمارے آپ آپ ہم خلاف آپ کو پھر کوئی مددگار نہیں ملتا کیونکہ اللہ کے خلاف کون اٹھ سکتا ہے بول ہے یہاں ایک اہم مسئلہ منکری نے عذاب قبر سے ہماری بات ہوئی تھی ساڑھے تین گھنٹے انہوں نے آخر میں کہا کہ ہم آپ کے بات مانیں گے ایک شرط پر شرط کیا ہے آپ قرآن سے کوئی ایسے آیات پیش کرو کہ جس سے مردے کو عذاب ثابت ہوتے ہیں مردے لاش کو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے یہ آیات پیش کی اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ہم ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کے طرف جک جاتے جک جاتے تو کیا ہوتا عید اللہ زکنا کا اس وقت ہم ضرور چکاتے آپ کو حیات دگنا زب حیات الممات ممات لفظ میت کا ہے کہ نہیں ہے دگنا عذاب میت کی صورت میں تو قرآن سے ثابت ہو گیا میت کو عذاب ہوتا ہے اور اس پر وہ چل ہی نہیں سکے آگے حقا بکا رہ گئے ببو عطل رتی ببو عطلتی ہم نے کہا کہتے نہیں یہ مانا آپ نے صحیح نہیں کیا ہم نے کہا لو قرآن قرآن ان کے ہاتھ میں تمایا اب لوگ ان کو کہتے ہیں مولانا صاحب مانا کرو محمد اقبال صاحب محمد اقبال ان کا بہت بڑا مولوی ہے سب سے بڑا اسٹیشن میں, میں ہماری یہ بات ہوئی تھی ریکارڈنگ انہوں نے کیا تھا ہمارے ساتھی نہیں کیا تھا یتیموں نے نہیں دیا چپایا ابھی تک ان کے پاس ہم نے کہا ہم نے ثابت کر دیا قرآن کے سنٹر سے ثابت کیا ہے قرآن کے بچ سے آیا دکھایا کہ مردے کو عذاب ہوتا ہے قرآن سے ثابت کیا आप जवाब دو وہ کہ اس کا مانا یہ نہیں ہے ہم نے کہا کرو مانا